اور ہم پھر دیتے ہیں ان کے دلوں اور انکھوں کو جیسا وہ پہلی بار آمان نہ لائے تھے اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپن سرکشی میں بھٹکا کرے